شاد فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اناس اور لوگوں میں سے یہ آیت کریمہ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اخنس ابن شرائط کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ ایسا پکا منافق تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتا تھا اللہ کی قسم آپ سے ایسی محبت اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا تعلق خدا کی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے آپ سے بہت تعلق اور اللہ نے اس کے حالات میں یہ آیت نازل کی بظاہر تو یہ ہے لیکن حقیقت میں جس آدمی میں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ آدمی ایسا ہی منافقت کی زندگی رکھتا ہے ایسا ہی نفاق اس میں آئے گا تو قرآن کبھی ایک چیز کو ایک بات کو کہہ دیتا ہے نازل ہو جاتی ہے مگر اس کا مسداک تمام وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو قیامت تک ویسی حرکتیں یا ویسے کرتوت یا ویسی نیکیاں یا ویسی اچھائیاں کریں گے تو ارشاد فرمایا و من الناس اور لوگوں میں سے وہ شخص یہ ترجمہ یوں کیجیے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایک گروہ من کا ترجمہ جو ہے یہ فرد واحد کے لیے بھی آتا ہے اور گروہ کے لیے بھی آتا ہے جیسے اردو میں بولتے ہیں نا غالب نے کہا ہے کون ہوتا ہے حریف مرد میں عشق ہے مقرر لب صافی پہ سلا میرے بعد گزر گیا اچھا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کام کو کرے تو وہ ایک فرد کے لیے نہیں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا یعنی کتنے لوگ ہیں اس میں تو من کا لفظ عربی میں خاص طور پہ ایک فرد کے لیے بولا جائے یوں بھی ہے اور ایک گروہ کے لئے بولا جائے یوں بھی ہے تو ومن الناس لوگوں میں سے من جو کوئی یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں ومن الناس میں یو کا لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص یا ایسا گروہ یو کا آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو خوش کرتی ہے آپ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں قولہو اس کے قول کے بارے میں فی الحیات دنیا جو وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتا ہے دنیا سے بے رغبتی کا جو اظہار کرتا ہے یا دنیا کے متعلق جو منصوبے بناتا ہے بتاتا ہے یو جب وقول آپ کو اس کی بات خوش کرتی ہے آپ اس کی ذہانت آپ اس کی عقل آپ اس کی سوچ کا اعتراف فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے لوگ جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سینے میں دل میں کیا تھا اس سے باخبر نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اللہ کی وہی نہ بتا دیں کیونکہ اس آدمی کے بارے میں آپ دیکھیں تو یہ آدمی آتا ہے اور اس کی باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں قرآن یہ بتا رہا ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے یہ آگے آ رہی ہے یہ کا قولہ آپ کو حیرت میں ڈالتی ہیں یا خوشی میں ڈالتی ہیں یا تعجب ہوتا ہے آپ کو اس کی باتیں سن کے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں یعنی دنیا کے باب میں جو باتیں کرتا ہے یہ ہے جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے صحیح ترجمہ اور غلط ترجمہ بھی سن لیجئے ومن سے مینوجے بقول اور لوگوں میں سے وہ آدمی بھی ہے جس کی بات سن کے آپ خوش ہوتے ہیں فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں یعنی یہ جو آپ کی دنیا کی زندگی ہے اس میں جب آپ اس کی بات سنتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں یہ ترجمہ سرے سے بنتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی معنی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کا کہ آپ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں پھر آگے کیا ہوا تو کیا آخرت میں سن کے ناراض ہوں گے یا کیا ہو اس لیے جس نے بھی یہاں یہ ترجمہ کر دیا ہے نا انگلش میں بعض لوگوں نے اور بعض نے اردو میں بھی وہ سرے سے سمجھے ہی نہیں ہے کہ ترجمہ کرنا کیا چاہیے تھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی یہ تحریف ایک طرح کی ہو جاتی ہے قرآن کی آیات کو بدلنے کی بات ہو جاتی ہے آپ خود سوچیے ہم غلط ترجمہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیمن انا سے میں یو ابول ہوں فی الحیات دنیا اور لوگوں میں سے ایسا آدمی جس کی بات سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے فی الحیات آپ کی, اس دنیا کی زندگی میں جو دنیا کی زندگی میں آپ وہ آدمی جی رہے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی بات سن کے اچھا تو پھر دنیا کی زندگی کیوں لائے بھی؟ کوئی اس کی وجہ نہیں یہ یہی غلطی ہے اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کے بارے میں گزران کے بارے میں یہ جو رہنا ہے زندہ رہنا ہے اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ترجمہ کیا شاعت فرمایا یہاں کہ درباو دنیا دنیا کے بارے میں جب باتیں کرتا ہے جب منصوبے آپ کو بتاتا ہے جب مدینہ منورہ میں فصلوں کا ذکر کرتا ہے کس کس طرح ترقی ہونی چاہیے ایسی باتیں کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تو آپ خوش ہوتے ہیں اس سے ویوش اللہ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے یہ دونوں ترجمے آپ ذہن میں رکھیے اور پوری آیت پڑھ کے پھر آپ دیکھیے کہ ترجمہ کیا بننا چاہیے ویوشرید اللہ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ اس بات پر ما جو کچھ کے فی کل بھی اس کے دل میں ہے بار بار پسنے کھاتا ہے اللہ کی قسم میرا جی تو یہ چاہتا ہے اللہ کی قسم میں تو اس نام کے لیے ایسے کرنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم یشہد اللہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ کے اس کے اس دل میں ہے اس پہ حقیقت میں خدا کو گواہ نہیں بنا رہا یعنی زبان سے اللہ کو گواہ بناتا ہے اور حالت یہ ہے کہ بہوا اور وہ شخص دل خسام پلے درجے کا جھگڑالو ہے بہت شدید جھگڑا کرنے والا ہے بہت زیادہ تباہی پھیلانے والا ہے